آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر 26 تک کا خلاصہ میں نے آپ کے ساتھ نے عرض کیا اور اس کے بعد کچھ آیات ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ تھا حل ہلع کا حدیث سموسا کیا آپ تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نہیں پہن ادنا جب کہ اس کے رب نے اس کو پکارا بلواد مقدسی توا ایک پاک میں جس کو توا کہتے ہیں یعنی توا میدان میں اضحب ال کہ آپ فرعون کے پاس جائیے کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے فقل اور فرعون کہیے ہے تو فق الحل کا علا ان تذک <تَزَكَّة> اس طرح کچھ باتیں میں نے کے سامنے عارض کی تھی تزکا کہ انسان کے اندر شرک کفر نفاق کی گندگی جی صفات نہ ہو صحم نے کو کہا کیا تو نہیں چاہتا پاک ہونا فتق شاہ और میں میں راستہ دکھاؤ پیلا رب دکھا تیرے رب کی طرف فتخشاہ ڈرنے لگے فتق شاہ کے تو اس سے, لگے. کہ تُو اس سے لگے اور میں تجھے راستہ دکھاؤں تیرے رب کی طرف کہ تو اس سے ڈرنے لگے یعنی گویا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعن کے پاس جاؤ اور کہو کہ کیا تیرے اندر کوئی رغبت ہے کہ تو پاک ہو جائے انتظر کا اگر تو پاک ہونا چاہے تو وہ اہدیا کا تو میں تیری رہنمائی کروں اسی طرح حضرت رحیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ یہی کہا تھا کہ تو پر ہے. میں تجھے ہدایت کا, بتاؤں. اہدیہ کا, صراط اہدیہ کا صراط میری اتباق میں تمہاری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا تو ہر نبی کا یہ مشن رہا یا قوم, اے میری, قوم میری اتباع کرو کیوں اتباع کرو تاکہ تمہاری رہنمائی تا, تاکہ تمہاری رہنمائی ہو سیدھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تمہارا تذکیہ تو گویا نبی بغیر بغیر بغیر انسان انسان اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اطلاع تعلیٰ سے روپی مستحق بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں تو یہ ہدایت انسان سیدھے راستے پر چلے ہدایت پر چلے یہ انسان امر سے ڈرے یہ انسان پاک ہو یہ سیدھے ذیل مقصود تک پہنچ سکتا ہے تو موسا علیہ السلام نے بھی سے یہی بات کہی کہ جب پاک ہونا چاہتا ہے اگر تو پاک ہونا چاہتا ہے تو تقشا تاکہ میں تیری رہنمائی کروں تاکہ تو تا اللہ سے ڈرے بات سمجھ میں آ رہی ہے جب اللہ نے یہ दिया دیا نا کہ سے یہ کہنا ہے کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے اگر وہ پاک ہونا چاہتا ہے تو اہدیہ کا علا رب کا فتب شاہ تو میں رہنمائی کرتا ہوں رب کی طرف تو اس سے دھرنے والا ہو جب اللہ نے یہ حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے موس علیہ السلام کو دو بڑی نشانیاں بھی آتا فرمائی یوں کہیں مجزات آتا بیضا جی یہ معجزہ کیا ہوتا ہے معجزہ یہ معجزہ آجز ہے آجز جب اللہ نبی کو کوئی معجزہ آتا فرما دیتا ہے تو دوسرے انسان اس کا کرنے سے عاجز عاجز ہو ہو جاتے جاتے ہیں ہیں اس اس طرح کرنے سے معجز اللہ نبی کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر فرما دیتے ہیں کہ دوسرے انسان وہ کام ہی کر سکتے دوسرے انسان عاجز رہ جاتے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں معجزہ اس سے دوسرے انسان کیا ہو گئے آجز ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ملس علیہ السلام کو معجزہ آتا فرمائے تو یہ نشانیاں لے کر حضرت ملسی علیہ السلام کے پاس گئے کو مانا دکھانا تو موسیٰ علیہ السلام نے کو دکھلایا الا مجزا ال کو کم کم بڑا کمانا بڑا معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑا معجزہ کھلایا یعنی اس بڑے مزے سے مراد آفا والا سانپ کی شکل میں جو تبدیل جو آفہ تبدیل ہو گیا تھا وہ والا معجزہ یہاں پر کہ تفصیل موجود نہیں یہ دوسری صورتوں میں جن میں تفصیل موجود ہے جب آپ پڑھیں گے ان صورتوں میں ان کی تفصیل آ جائے گی سانپ کی شکل کا عصا. تو پھر کیا ہوا جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا اور نشانی دی گئی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو کیا ہوا تو فقر ذبا فرون نے فکر زبا جھٹلایا کا معنی جھٹلانا نافرمانی کرنا نہیں کس دب کا مانا جانا آسوانا نافرانی کرنا تو پھر کس تو فون نے مسئلہ السلام کو جھٹلایا یا یوں کہ فرعون نے اس نشانی جھٹلایا آسو اور نافرمانی کی ج سمجھ میں آ رہا ہے نا यहां یہاں پر تو صرف یہ ذکر ہے की लेकिन کی لیکن دوسری صورتوں میں ذکر ہے کہ فرون الٹا جواب دینے لگ یہ تو جھوٹا جادو ہے ادا پھر پھر نے کیا, کیا؟ ادا ادبر کا مانا پھرنا اور یس کا مانا کوشش کرنا پھرا کوشش کرتا ہوا پھرتا ہوا یعنی جب علیہ السلام نے معجزہ دکھلایا آسواں والا تو اس نے جھٹلایا معجزے کو پھر اس نے کیا کیا اتبارہ کہنا پھرنا پھر پھرنا یا پھیرنا دونوں ٹھیک بنے گے تم اد بڑا پھر وہ پھیرا ذنی یعنی اپنی بات سے پھرا. یا اس نے یس آمانا کوشش کرتا ہوا تو پھر اس نے پیٹ پھیری کوشش کرتا ہوا فیٹ پھیری اس نے یعنی اس نے اپنے حوالیوں کو جمع کیا اپنے جادو کو جمع کیا کہ اب اس کا کیا کرنا ہے مقابلہ کرنا ہے ٹھیک ہے فرا فنادا شرا کا مانا جمع کرنا فنا نادا کا مانا پکارنا پھر جمع کر کے پنا دا پاک منا پنا دا اس نے پکارا پھر جمع کر کے بلند آواز سے اس نے کہا بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی اس نے جادوگروں کو جمع کیا مور علیہ السلام لاٹھی کے ذریعے جادو کر رہے ہیں ہم اس توڑ کریں گے اس کی تفصیل, میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے جب اس نے اپنے حوالیوں کو جمع کیا جادوگروں کو جمع کیا تو یہ کہنے لگا فقالا تو یہ کہنے لگا أنا, میں رب تمہارا رب ہوں اللہ بڑا ان رب کو مل میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس نے ترون نے مس علیہ السلام کو جٹلایا معجز کو جٹلایا اور پھر اس نے اخیر میں کا دعویٰ بھی کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں यह نے کہا مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّن اِلَاهِ میرے علاوہ کوئی رب نہیں یہ مصر کی بادشاہی ہے یہ نہ میں جو چاہے سب سے بڑا رب ہوں تو اب آگے اللہ رب العزت فرون کا بتلائیں گے کہ فرون کا انجام کیا ہوا تو اس کو پکڑا اللہ نے نکال نکال کا مانا عذاب آخرت یعنی آخرت کا عذاب آزاب اور دنیا کا عذاب آزاب پہلے ہے تو اولا کہا اولا کا مانا یعنی یہ پہلے ہیں تو دنیا کا عذاب آخرت بعد میں ہے تو اس کو آخرت کہا تو اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑا گرار کیا آخرت میں بھی عبرتناک سزائیں گی دنیا میں بھی عبرتناک سزا ملی اور یہ عبرتناک سزا قیامت تک ہے جو ہمیشہ یاد رہے گی اس واقعات اور اس واقعات کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے اللہ رب العزت فرما ان نفید کا یقینا اس کے اندر لا بورتپاً نام کامانا البتہ کا نصیحت البتہ ان واقعات کے اندر نصیحت ہے اس اس شخص کے لیے. لی اس شخص کے کے جو ڈرتا ہے تو ان واقعات بڑی اجبت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہو آج بھی جو لوگ کرون جیسی سرکشی کے م... ہوں گے توحید کا انکار کریں گے قیامت کا انکار کریں گے اللہ عبرت کا مقام ہے کن لوگوں کے لیے جن کے اندر آجزی آ جائے گی جن کے اندر خوف آ جائے گا جو ڈرتے ہوں، دل کے اندر خوف اور آجزی ہوگی بات سمجھ میں आ गई ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی باقی انشاء اللہ کل کریں گے آج اتنا ہی خاصی ہے دیگر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ